لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ إِذَا قَبِلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَعُونُ لَهُمُ الْخِيَاوَاتُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا كَبِيرًا صدق اللہ ہر قسم دی حمد و صنا تعریف تمجید تقدیس عثمالِ مالک الملک لا لائق ہےخری ہے. عدالت عدالت ہے خلاف نہ کوئی اپ ابیل کی تھی جا سکتی ہے نظر ثانی کی درخواست دیتی جا سکتی ہے نہ فیصلوں کو کوئی نس سکتا ہے بچ سکتا ہے آخر کار اللہ دا ہی فیصلہ لاگو ہوں چلنا شام ہوا خوش قسمت نے او لوگ جہے اللہ دے فیصلے نو خوشی نال قبول اور دلوں تسلیم کر دے اور انتہائی بدبخت بخت اور بدنسیب ہیں وہ لوگ جنہوں اللہ دے فیصلے قبول نہیں ہوں اللہ دے فیصلے قبول نہ کرنے والے اللہ دے حکم دے مطابق فیصلے نہ والے دے بارے اندر. قرآن مجید نے بڑے واضح تین الفاظ استعمال کی و فَأُولَٰئِكَ هُمُ دما پلم كم دما بِمَا أَنزَلَ اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كافق ظالم اور کافر یہ تین لفظ اللہ نے استعمال كیتے ہیں لوگاں دے بارے اندر اللہ دے فیصلے نو قبول نہیں کرتے یا جڑے اللہ دے حکم دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کہلان یا مسلمان سمجھ وہ فاطق ہیں ظالم ہیں کافر ہیں اللہ دے فیصلے نو کیوں قبول کرنا چاہید ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ اللہ ہے تو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس واسطے ادا او ادب اور احترام درام یہ ہے کہ وہ ہر فیصلے نو بلا چونو چار قبول کر لیا جائے یہ ہے پہلی بات اللہ یہ نہیں جا سکتا کہ یہ اس طرح کیوں ہے اس طرح کیوں نہیں او حق ہے یہ او اور مرتبہ ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے جس طرح چاہے فیصلہ کرے یہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں جیسے اندر کوئی ظلم یا زیادتی پائی جائے تو دے سارے ہی فیصلے عدل اور انصاف سے مبنی ہیں حق ہیں یہ الگ بات ہے کہ کدی سان سمجھ آن دی ہے کدی سمجھ نہیں آ رہی فطور اس فیصلے اندر نہیں سارا کسور ساری اپنی عقل اور اپنے علم کا ہے کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی با سک فیصلہ بر اق ہے ادل اور انصاف سے مبنی ہے درست ہے لیکن ابھی نہیں سمجھ رہے ہوں اس واسطے قرآن مجید اندر ایک قانون یہ دے دیتا ہے ایک حکم یہ فرما دیتا ہے ہو سکتا ہے کئی ایسے معاملات سامنے آؤ کہ تسند ہو گوار ہو شاخ گزر وہ بوجھ محسوس ہو وہ ہوگا خیر اللہ کم لیکن وہ فائدہ بہتر چیزاں بڑیاں پسند ہوتا بڑیاں محبوب اور محبوب ہوگا شر الاک لیکن وہ نقصان ہوگا وہی حق اندر بری ہون مند ہونا یا نقصان دہ ہونا یہ اللہ کے جامدہ تھی نہیں جان انسان کے اپنے محدود علم دی بنا سے محدود تجربے دی بنا ہی کسی چیز کا نتیجہ کرتا ہے کہ اے چیز بہتر ہے اللہ ہے نا واللہ عالم اللہ جانتا ون تم لا مو تھی نہیں جان اس واسطے جدوں تک یہ یقین نہیں رکھا جائے گا کہ حقیقی اور حتمی علم اللہ کے پاس ہے نتیجے تو وہ ہی آگاہ ہے میم کچھ پتا نہیں میری سوچ مختلف ہو سکتی ہے میرا علم مختلف ہو سکتا ہے میرا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے اللہ کے کسی فیصلے اندر بات اعلان کسی قسم کا جول نہیں ہو سکتا اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی جد تک اے یقین اور ایمان نہیں رکھا گے اللہ کے فیصلے قبول کرنے تیار نہیں ہو سکتے بنیادی طور پہ یہ یقین کرنا پائے گا کہ اللہ ہی جانتا ہے نتائج انسان نہیں جانتا یہ پھر ایک بات یہ ای بھی ذہن نشین کرنی پڑ گئی کہ اللہ نو سادہ ذرہ برابر بھی نقصان گوارا نہیں اللہ جا ہمدرد ہے ابھی اپنے آپ کے بھی انہیں خیر خان نہیں ہو سکتے جن کی ہمدردی اللہ نو سادہ نال ہے کوئی انسان اپنے آپ بھی اُنہیں ہمدرد اور خیر خان نہیں ہو سکے بعض اوقات نو اپنا ہم سمجھ دائے, او دنال اچھا سلوک کردی کر کہ اے میرے واسطے فائدہ مند ہو نفا بخش ہو گا مثال ہوتے طور مجید اندر اللہ وحد ابولا شریف نے کئی جگہ پر فرمایا ہے اے انسانی فطرت اور کمزوری بیان کردیا ہوا کہ ہر شخص بیٹے نسند کرد تے بیٹی نفرت نکتا ہے بیٹے بڑا پسند اور رواج موجود سی. جس ویل کسی خبر ملتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ فرمانے کسی نے یہ خبر پہنچ لی نا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے ذل او ہو دا کا کہ انو شدید لگتا اور گن پہنچتا کہ یہ ہوگا اپنے قبی کمبے دوست لوگ ملے نہ میری ملاقات نہ ہو جائے کوئی میرے یہ نہ کہہ دے کہ ہاں بیٹی پیدا ہو جائے حالانکہ وہ بد وقت یہ نہیں سوچتے سن کہ جی ہاں یہ پیدا ہوا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا یہ جا چاہے غیرت غلط تصور قائم کر کے کچھ عجیب و غریب انداز سوچنا اے فرد ماں بھی تو کسے دی بیٹی ہے نا یتوارا من من القوم سوء یا لوگاں کو چھپتا پھر دے کہ مینو کوئی دیکھ نہ لے میرے نال کوئی ہم کلام نہ ہو جائے مینو کوئی پوچھ نہ لے جلدی نا ہوں جی ایسے شخص رائے دین دا کوئی حق نہیں تھی مشورہ نہیں دے سکتا مجلس اندر عزت نیس نہیں سکتا نہ زنی شروع ہو جانا بنا لیا جاؤں گا کہ چپ کر تیر جہ پہ رس بھی دنیا چ کوئی ہے چھپتا فرد ہے کہ بےٹی جلیل ہو کے زندہ رہ جلدی نظو زندہ ہی زمین اندر کٹ دیا زندہ درکور کر دیا اللہ فرما نے کرتی گئیں یہ تو قیامت والے دن عجیب منظر ہوئے گا نا اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا تو سوئے لکھ درندیا جائے گا انسان کہلانے کے حقدار نہیں درندے ہیں انہوں بلایا جائے گا بچیا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا رسوائی سے زندہ رہن دینا زلت اور رسوائی پھر اللہ کا حکم درست ہویا یا بندے دی سوچ درست ہوئی بیٹیاں پسند کرتے بیو حمجتے اللہ نے اس بارے اندر قرآن اندر کی فرمایا ہے مَا مَا تَبُولَ اَيُّهُمْ نَفعًا تو میا تھا کوئی پتہ نہیں کہ بڑھیا ہو کے بیٹیاں نے کوئی نفع پہنچانا ہے یا بیٹی نے نفا دینا اور ایسی ایسا مثالاں موجود ہیں کہ بیٹیاں باپ والا کوئی عزت کا باعث بنیا اور بیٹیوں نے دلیل اور رسوا کر دیتا باپ کسی شریف باپ دا بیٹا چور اور تو کو تو تو فائدہ پہنچ اس واسطے میرا حکم من لو میرے علم دے مطابق یقین کر لو جہی چیز میں نفع مند اور فائدہ بخش کہہ دیتی ہے وہ نفع ہے جی میں نقصان دے قرار دیتی ہے وہ دی نقصان ہے تھانوں ظاہری شکل و صورت کچھ بھی نظر آتی تو بات یہ کرنی مقصود ہے کہ اے اللہ دی بڑی رحمت ہے وہی بڑی مہربانی ہے کسی شخص سے کہ وہ اللہ کے حکم نوک فیصلے نو دلوں جان من لگے. برداؤ تسلیم کر کے ان لیں بر اگا رغبت تسلیم کر جی تسلیم پہ کر دے لیکن مجبور ہو کے تے پھر بھی ایمان نہیں ایمان نہیں کیا جائے گا کہ من سے لائیے بات لیکن مجبور ہو کے جز بز ہو کے چاروں ناچار اللہ دے فیصلے نو دلوں جانوں قبول کرنے والا مسلمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ مُؤْمِنَتٍ إذا وَرَسُولُهُ <عَمْرَةً> مومن مرد نو یا مومن عورت نو اے حق ہی پچتا اے اختیار ہی نہیں دتا گیا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر دین اور اللہ دے رسول کر دین سلال یہ دو چیزاں دراصل اللہ کا فیصلہ اللہ دے رسول کر دے کیونکہ پیغمبر اور رسول اللہ دے نمائندے بن کے آئے اللہ نے جا لوگ تک پہنچاؤ پیغمبر اللہ ہی کا فیصلہ لوگ دستا ہے جس ویل اللہ اور اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات کا فیصلہ کر دیں جسے مومن مرد نو یا کسی مومنہ عورت نو ایک حق ہی نہیں دیتا گیا کی ان یکون لہ من امرہم کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تو بعد او اپنی زبان نال ایک کہے یہ حق بھی نہیں دیتا گیا کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح ہو جانا تو بہتر تھی یہ حکم اس طرح آ جانا تھی یہ حق ہی نہیں دیتا مومن مرد اور مومنہ عورت ہے ہی کہ فیصلہ اللہ سے اللہ کے رسول کی طرفوں آ گیا ہے جلدی نال دے مجھے ایک قبول میں یہ کوئی عزیز یا کوئی بزرگ فوت ہو جانا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے موت خود تے نہیں آئی کبھی اللہ دل موت آئی اللہ پیج دے, دے موت ہے جس فرشتے نم سونپیا ہوا ہے وہ اپنی مرضی نالدر منہ چکے نہیں نکل جانا علیہ السلام ملک الموت یہ نہیں کہ جدھر مرضی چور پہ چلو گی ادھر ہی موت ہو رہی ہیں کدی افریقہ منہ کر لیا تو ادھر لوگ مرنے شروع ہو گئے کدی امریکہ چلا گیا ادھر مرنے شروع ہو گئے کدی اشیا والے آ گیا ادھر مرنے شروع ہو گئے نہیں اللہ نے ایک نظام دیا ہے اللہ نے ایک پروگرام دیا ہے وہت واقع ہوتابک یعنی اجل پہنچتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا موت اپنے کوئی آ کے اللہ دا حکم جی اچھا جی مان لیا رسول مقبول صلی اللہ وسلم نے پتا کی فرمایا فرمایا صبر اس چیز کا نام ہے کہ جدو تکلیف پہنچی اس سے ویل کبھی اللہ میں تیرے فیصلے سے میں مینو تیرا فیصلہ قبول جو تحنا ہے وہ کرنے اور جو کرنا ہے بہتر کرنا جدو آنسو کوئی باقی نہ رہ جائے رون کی ہمت نہ رہ جائے ادو کہنا اچھا جی من لیا یہ سواب نہیں یہ محض اپنے آپ میں دھوکا دن والی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی ایسے موقع آئے اپنے, اپنے بیٹے تے فرمایا یا ابراہیم بیٹے ابراہیم تیری جئی سدمہ بہت بڑا ہے رم پہ شدید متن الا کما امرا ربنا لاہ رم تڑا شدید ہے صدمہ سے بہت بڑا ہے لیکن ساری زبان چ کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا نہیں پہنچا یہ دیکھ کے فرمایا پھر پھر نگاہ آسمان دی طرف اٹھی اپنے رب نو مخاطب کر کے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار کیا فروایا اللہ, مآ مآ اللہ تیریاں ہیں جڑیاں تو سانو یہ جو کچھ بھی سانو ملیا امانت ہے جو کچھ بھی سی تیری امانت ہے ساری امانت والے نو حق پہنچتا ہے کہ جدو چاہے اپنی جہی امانت چاہے واپس لے لے اللہ سانو کی انکار ہو سکتا ہے تیری امانت تو واپس لے فرت ہے فطرت چل رہے آپ آنسو آپ نکلتے ہوئے آنسو دیکھ کے ارد کرتے رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اے اللہ دے رسول کہ خود رو رہ فرمایا زبان اگر قابو اندر ہو رونا اللہ کی رحمت ہے جس شخص نو رونا نہیں آتا کسی صدمے او دا دل تے پتھر والوں بھی سخت ہے اللہ دی رحمت اتنے نہیں ہو سکتی رونا اللہ دی رحمت کا رونا ہے کہ زبان قابو اندر ہے زبان چ کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل رہا جی اللہ کو نا گوار ہو رہے. اللہ نو نا پسند ہو رہے. رونا بھی اللہ دی رحمت بچے نال محبت اور پیار کرنا بھی اللہ کی رحمت ایک دن حضرت حسن رضی اللہ دوڑتے دوڑتے آپ کے سامنے آئے بچے نو پکڑیا گود اندر بٹھا کے تے محبت نل پیار نل شفقت نل بوسا دوازے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر اللہ آپ بچیا دیندے ہو میرے تے کنے بچے نے ماں کبل تم کب تو میں کبھی اس طرح بھروسہ نہیں دے سن کے آپ نے فرمایا کا دور ہو جا. تیرے دل اندر تے اللہ دی رحمت ہی موجود ہے رونا بھی اللہ دی رحمت ہے بچیا نال محبت اور پیار کرنا بھی اللہ دی رحمت ہے فطرت اپنی جگہ ہے لیکن زبان تو کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل رہا جیسے اللہ ناراض ہو جائے دی فیصلے اللہ دے مومن مرد ہوں یا مومن عورت مومنا یہ حق ہی نہیں کوئی اختیار ہی نہیں حق ہی نہیں کہ اللہ فیصلہ فرما دین اللہ دے رسول اس فیصلے کا اعلان کر تے پھر کوئی مومن مرد یا مومنا عورت تبصرہ کرے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑا معروف اور بڑا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر دو شخص حاضر ہوں ایک مدینے کا یہودی ہے اور ایک ایسا شخص جیڑا اپنے آتنوں مسلمان ظاہر دا تھی لیکن در پردہ منافق کرتاف آپس اندر جگڑا ہو گیا کسی معاملے اندر تنازع ہو گیا اور معاملہ یہ سی بارش ہوئی مدینہ منورہ اندر ادا پانی جمع ہو کے ایک رستے تو چلیا جیتوں پانی گزر رہا تھی یہودی کی زمین پہلے رستے اندر آ رہی تھی وہ مسلمان لیکن در درپردہ منافق کی زمین بعد چی جھگڑا یہ ہو گیا یہودی نے کیا پہلے پانی میں اپنی ضرورت واسطے استعمال کروں گا اور جا منافق سے درپردا نے کہا نہیں پہلے میں استعمال کروں گا آپ سے جھگڑا گیا تنازع کھڑا ہو گیا جس ویلے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا یہودی جو ہر وقت کہ اس بات کا یہودی کہ اور یہ بات ان نہیں کہہ اللہ فرمانے نے یار کما یار ابناءہم یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی پہچانے سن جس طرح باپ اپنی اولاد نہچانتے ہیں کوئی شک نہیں کہ کوئی پھر تسلیم کیوں نہیں کی منیا کیوں نہیں وہی وجہ اور وہ سبب بھی قرآن نے بیان کر دیتا دم من ان سے حسد جیسی وجہ کی حسد اس بات کا تھی کہ رسالت اور نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اندر چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. حسد یہودی تھی کہ رسالت اور نبوت اس اسحاق علیہ السلام کی نسل اندر چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد نبی اللہ نے بنائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنائے اور ایک نبی بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دے تو بڑے عجیب انداز نل کر دے حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرمایا کرتے سن ابن کریم ابن کریم ابن یوسف یوسف تیری کیا بات ہے تھی پیغمبر تیرا باپ پیغمبر تیرا دادا پیغمبر تیرا پردادا پیغمبر اللہ یوسف تیری کری مبنو کری مبنو یوسف یوسف پیغمبر باپ یاقوب پیغمبر دادا اسحاق پیغمبر پردادا دادا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام یہودی نسر ایسی کہ یہ سلسلہ سے سارا اتحاد علیہ السلام کی نسل اندر اور اولاد اندر چلا آ رہا ہے یہ یکا یک اسماعیل بھی اولاد جو محمد کس طرح پیغمبر بن گئے یہ و و حسط اس کی تا ٹیتا نہیں حقیقت یہ ہے کہ شاید ایک فیصد بھی لوگ ایسے نہ ملتے ہو جنہوں نے دے برحق ہونے سے یقین نہ ہو ایک فیصد بھی ایسے لوگ نہیں ملتے بس انہوں نے پیغمبر منیا نہیں تے کوئی ایسی وجہ یا تے ذاتی وجہ ہے کہ اے یہ منسب کیوں مل گیا مجھے ملنا چاہیے یا میرے فلانوں ملنا چاہیے اے یہ شہرت کیوں حاصل ہو گئی انہوں ہونی چاہیے اخباب نے ورنہ نبیا نر شخص جانتا سی کہ اے سچے نے برحق حق جدو آپس اندر بیٹھتے سن تو اس قسم دیا باتاں کرتے سن کہ دیکھو اے جی گل کرے سچی ہوں اپنا بندوبست کر لو کہتے پیغمبر نے اگر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی ہے لیکن کہ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی گرفت آئے گی پکڑ آئے گی وہ اکڑ دے بکواس کر دے لیکن آپس اندر بیٹھ کے کہیں کہ گلا یہ سارا سچیاں بندوبست کر لو اس طرح ہو جائے گا جو جس طرح انہیں کیا ابو جال کا واقعہ تمہیں سنایا نہیں کننی مرتبہ ابو جال ملو بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے محمد اللہ اسلام دا دا دا کر کریب لوڑا ہوا میں, بندہ میڑے میں اور دے آ جس ہن ابو پہنچا گل کی دستا ہے اپنے گلام لگا ان محمدن کا گل میں ڈر ڈردیا کو یہ کہہ دلیما لا یا سیدی اے میرے آقا اے میرے مالک تسی کہہ رہے ہو سچا ہے جی وہ سچا ہے تو من کیوں نہیں لیں گے وہی او اتان اور پرما گرداری کیوں نہیں کر لیں گے؟ ابو جال کہ میں کنا بڑا سردار ہاں کنا بڑا چوہدری ہاں میں جس زبان نل میں دے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دوں جھوٹا ہے اسی زبان نل میں دے سامنے جا کے کس طرح کہہ دے کہ تچا ہے منگے سارے سن پتا سارا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی کہ ایمان نہیں اطاعت نہیں کیرما برداری نہیں کی اللہ اپنے فیصلے اپنے پیغمبر دے ذریعے امت تک پہنچا دے علیہ السلام کیونکہ پیغمبر اللہ دے نمائندے سن اللہ کا حکم پہنچان واسطے اللہ نے خود بہترین کامل ترین میںلہمک فیص کرتے نہیں یا اللہ کے فیصلے نوں مننے نہیں تین لفظ و نواز سے اللہ نے قرآن استعمال کیے فرمایا ایسے لوگ پاسک ہیں اپنے آپ کتے بند کر کے تی ایک او ہے جہاں اگر اعلان اللہ کی ناقرمانی کرو کی سزا اندر فرق چھپ کے گناہ کر دیا ہے نا جلل اعلان وجہ چھپ کے محدود رہنگے جہاں بازار اندر آ کے الل اعلان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ دوسرے بھی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا میرا کچھ نہیں بگڑیا تسی بھی کرو تا کچھ نہیں بگڑا اللہ کی نا فرمانی کران نے فاسک دیا تین نشانیاں بیان کی پہلے سارے فرمایا اللہ <آخر> وا کرتا کر اور کتھوں او جی کتوں پختہ اٹھی جانی سب تو پہلے وہ بندیاں واع کر کے میںگاڑے ہوں خدا نل بھی میں یہی سلوک کڑا، او میرا بگاڑ اللہ کرن تو کرنے توڑ دے، ایک وعدہ توڑیا دوسرا تیسرا ہتھا کہ پھر عادی ہو جا کہ اللہ نل واضح کردہ توڑتا رہ رہا ہے توڑ آن شروع شروع جی احساس ہو گیا کر لائی اللہ اپنا معاملہ درست اور صحیح کر لیا سیا ہی تل جانے دل پھر صاف ہو جانا ہے کہ پورا دل جڑا ہے ہو جاتا ہے اندر کوئی جگہ باقی رہی پھر قیفیت ہو جاتی اور کس طرح ہو جاندی کافر پیغمبر کے سامنے آ کے مسلم کلو گنا کل اے محمد تجنی عمر کی تکریر کر لے جن مرضی درف دے لے مرضی باز کر لے جن مرضی قرآن سنا دے. غرف ساڑے ہوئے اثر نہیں ہو دے. اپنی زبان کو کہنا شروع کر دے. اللہ نے فرمایا غلاف کوئی نہیں چڑھیا ہوا کی بلہ ہو بے نافرمانیاں کرنے دی وجہ نال. گناہ کرن دی وجہ دلان سے لالت دی ایک تہ چڑھ گئی اللہ نل واضح کردہ توڑتا ہے توڑ کردہ دوسری نشانی ہو گئے فرمایا نو قائم رکھن دا اسا حکم دہمی کا حکم دیتا ہے یہ رشتیاں نو نوڑتا ہے انہوں تعلقات منقطع کرد ہے جدوں چار پیسے آ جائیں پھر کسے غریب رشتے دار قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے وہ الگ ہو تعلقات منکٹا کرتا ہے اور تیسری نشانی ہے جس کی فرمایا وَيُقْفِدُونَ فِي الْعَرْضِ اللہ دی زمین اندر فساد اور دگاڑ پیدا کر دے اس لنہ نہیں بلکہ دگاڑ پیدا کر دے جس طور گزر جس رستے تو لنگ دے کوئی نہ کوئی شرارت ہی چھیڑ اور اس زمین اندر اس آسمان دے صلی اللہ دی نگاہ اندر سب تو برا شخص ہو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ من اشرے سارے جو بد اور سارے انسان اللہ کی نگاہ وہ ہے شرارت تو بچن واسے لوگ کا رستہ چھٹ دین کہ آ رہے جی یہ کو خیر نہیں ہونی ایک پاس ہو تو سب تو شریر انسان ہے باسک دوسرا لفظ اللہ نے ظالم کا بولے کہ جڑے میرے فیصلے قبول نہیں کرتے میرے حکم دے مطابق میرے احکام دے تحت فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں ظالم یہ لفظ اللہ نے پرانی مجید اندر کئی جگہ سے ہے اور لباب یہ ہے واللہ لا کہ جی اللہ ظالما کوئی محبت نہیں دوسرے الفاظ اندر کی کہنا چاہیے دشمنی کسی چیز مناسب جگہ تو چک کے غیر مناسب جگہ سے رکھ دینا جد فیصلہ غلط کیتا جانا ہے اے ظلم کیوں کہ عدل دی جگہ سے بے انصافی بیاں اور بے انصافی حقدار کہ دیکھو بھائی اگر تسی اپنی چرد زبانی دی وجہ اندر آ کے بیان ایسے دیو کہ حق دار جڑا ہے وہ ظالم بن جائے غیر مستحق مظلوم بن جائے تے سنن والا جج غلط فیصلہ کر دے کہ اپنے بارے معاملہ ایسا پیش کرو کہ میں بیان لین تو بات غلط فیصلہ کر دینا سمجھیا جائے کہ پیغمبر نے فیصلہ کر دیتا ہے اس واسطے یہ ہوں ٹھیک ہے فرمایا اگر تھی غلط بیانی کی وجہ فیصلہ غلط ہو گیا تو کو جہنم دی اگ دا ایک ٹکڑا ہے جہاں میں کسی کٹ کے دے دیتا ظالم، اگر منصف ہی ظالم ہو جائے پھر عادل کتوں لگ سکتا ہے تلاش کیا جا سکتا ہے کرسی عدالت سے بیٹھ کے اگر کوئی ظلم کرنا شروع کر دے جل لوگ انصاف کی تلاش اندر کرنے والے ہی ظالم بن جائے کہ عادل کون رہے گا اللہ کا ایک قانون ہے کہ قفر دی حکومت چل سکتی ہے ظلم دی حکومت قائم نہیں رہی جلد بازی چاہتے ہیں کہ اس طرح کیوں نہیں ہو جانا اللہ پکا کیوں نہیں لا اللہ کیوں نہیں کر دیا مظلوم دی آہ اللہ لے جان واسے کوئی فرشتہ مقرر نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم آہ آہ تو اللہ دے درمیان کوئی نہیں مظلوم دے دل نکل دی آہ سے ستی جا چکر مظلوما مظلوم فرما دے دے لا کا میرے سے بدگمان نہ ہو جائیں بد نہ ہو جائیں کہ میرا رب کتنے میرے سے ظلم ہو رہا ہے میرا رب سب کچھ دیکھ لے یا وہ دیکھ لے لیا طاقت نہیں رہی اس پکڑ شیتان بدگمن کر نو جا کے ہرا دیں گی اللہ کی فرما لا لو کا میرے سے بدگمان نہ ہو جائیں بد زم نہ ہو جائیں میں ہونے والے ظلم دیکھ رہا میںدد کرنا چاہیے اللہ جو کردہ بہتر کرتا ہے صحیح وقت کرتا ہے ابھی جلد بازی کی وجہ نہیں ہو گیا وہ کیوں نہیں ہو گیا جلدی کیوں نہیں ہو گیا تاخیر کیوں نہیں ہوگی ایک حدیث سندر آدھا ہے کہ جس طرح تھی جلد باز ہو جی اللہ بھی اسی طرح کا جلد باز ہوتا تو نقشہ بدل گیا ہوتا یہ دنیا قائم کائم رہتی تھی اللہ بھی جلد باز ہوندہ. اتو کیڑی قصر باقی کہ کیا مکے والے پیت اللہ کا گلاف پکڑ پکڑ کے یہ بدواو اپنے خلاف نہیں کرتے سن اللہ اللہ کے گھر کا گلاس پکڑ کے ہی کہہ رہے ہیں اللہم اے اللہ اگر یہ محمد سچا ہے کتوں تک پہنچا دینا بتا اگر یہ کتاب سچی ہے, ہے ان کہ جنوبان آسمان کو پتھرا بارش کیوں نہیں برسا دے نا یا آزادی کوئی ہوک آزاد کیوں نہیں تسلط کر دینا کیا اللہ نے آسمان تو پتھروں کی بارش کی تھی فورن کوئی عذاب لے آیا نہیں کیا ایسا کر نہیں سکتا سب کچھ کر سکتا لیکن یہ اندر حکمتوں متوں نا جان دے خلاف پکڑ پکڑ کے اپنے خلاف بر دعا کر رہے ہیں اللہ نو پتا تھی کہ انہ جو مسلمان ہو جانے ابو سفیان کی مثال سامنے رکھ لو. ابو سفیان شامل اللہ نے رکھ جنت اندر پہنچا اللہ جلد باس نہیں اجلت پسند نہیں اس واسطے سنو بھی ذہن یہی بنا چاہیے کہ اللہ دے فیصلے اٹل ہیں حقیقت مبنی ہیں اور اللہ دا ہر کم وقت دے ہندہ ہے قبل کلو سی دے مقدار اللہ نے ہر کم کا وقت مقرر کیا جب وہ وقت آ جسے کوئی جا نہیں سکتا ادھر ہوئے حکم نو کوئی روک نہیں سکتا قبل از کچھ بھی چاہیے فیصلے نہیں میرے فیصلے تسلیم نہیں کردے وہ ظالم ہیں اور تیسری ڈگری دے دی فرمایا جیڑے میرے حکم دے مطابق فیصلے نہیں کرتے میرے کیتی ہوئے فیصلے نو دلوں جانوں تسلیم نہیں کرتے ہیں ہیں وہ کوئی بھی ہوئے بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے اللہ دا فیصلہ جا قبول نہیں کرتا اللہ دے حکم دے مطابق جڑا فیصلہ نہیں کرتا وہ پاسک بھی ہے وہ ظالم بھی ہے وہ کافر بھی اور ایسے لوگ اللہ دے ہاں قابل رہنے. اللہ نے انہوں سزا دے نہیں اللہ پھر عادل مسلمان ہومن ہوا کرنے والے اگر تو کسے معاملے اندر کوئی اختلاف ہو جائے کوئی تنازع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے تعونا چاہیے اپنا وہ جگڑا اللہ دی عدالت اللہ سارا امل اس عدالت اندر لے آؤ اور جو فیصلہ او تو ہو جائے اُنہوں ہی بہتر سمجھو اُن دلوں جانو قبول کر لو اد اپنا نفا اور فائدہ جانا وہ یہودی اور منافق کا جھگڑا منافق نے کیا شرم کر کہ نہیں اتنے ہی کسی اور کو لو فیصلہ کرا تو لیے تھوڑے پیلمبر کو ہی چلیں گے اتنے چل مجبور کر کے لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے بھی اپنی بات سنائی اس منافق نے بھی اپنی بات سنائی فیصلہ دے دا کہ دی زمین چونکہ پہلے رستے اندر آدھی آن جتوں پانی گزر رہے اے پانی پہلے استعمال کرے گا یہ حق پہنچ رہا یہوی سے خوش ہو گیا کہ پیغمبر نے واقعی صحیح فیصلہ گیا. گیا. مسلمان منافک لگا ذرا گل جا دے جائیے او دے کلو بھی مشورہ لے لیے یہودی نے پھر کیا کہ پیغمبر تو بعد بھی کسی ہوشورہ لینا ضرورت باقی رہتی ہے لیکن وہ کہن لگا نہیں عمر بڑا نہ اللہ نے حضرت عمر دی, پھر او دا ایک نمونہ سان دکھا سکان یہودی مجبور ہو گیا اس منافق نے جا کے حضرت عمر کا دروازہ کٹ کٹا دیا باہر تشریف لیا جلدی جلدی کہہ لگا دیکھو جی ابھی اسلام کی قبول کر لیا ہے کہ سارے لوگ سارے دشمن ہو گئے ہر معاملے تنگ تن کرتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جلدی جلدی تمہیز بننی شروع کر دی یہودی نے کیا عمر کوئی فیصلہ کرنے پہلے میری گل بھی سن دیں فرمایا ہاں تم ہی دس کہنے لگا کہ ایک جیڑا یہ جاگڑا ہے نا یہ فیصلہ ابھی پیغمبر کو لوگ کروا چکے ہاں اور سارے دوں کے بیان سن کے انہوں نے میرے حق اندر فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ اندر گئے تلوار لے آئی تلوار ہوا فرمایا منافق کی گردن اتار, دی جس گردن اتار دی تھی سارے مدینے اندر شور بپا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان نو قتل کر دیتا عمر نے ایک مسلمان مار دیتا ایک بندہ قتل کر دسلے منافق پتا چلیا کہ سا کو ساتھی وہ قتل ہوا ہے تے او اپنی جگہ تے خوشیاں اچھا کرنا اے بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی کہ عمر کو اے کم ہو گیا رسی اللہ عنہ آپ نے جس ویل سنیا دیدہ ہو گئے اکی چ بار بار آسمان کی دی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہو گیا عمر سے تیرے کو چپ چپ کے منگیا ہوا تھی اللہ ایک ہی ہو گیا عمر کر بیٹھ اللہ قرآن اتر آیا فرمایا فلاور کا لاگ مینو بڑے پیارے انداز میں بات شروع کی تھی اللہ فرمایا فلاور کا اے میرے حبیب محمد ایماندار ہو ہی نہیں سکتے منہ کا پی ما شاہجارا بینہم تا وقتے کہ اپنا ہر جھگڑا اپنی ہر تنازہ اپنے ہر اختلاف ان کو اڈی عدالت اندر نہ ان کو انو جج نہ منا لیا ثم لا یجدو فی انفوسہم حردم مم مما قضیتا ویسلمو تسلیما فی فی سسی جو فیصلہ کر دیو دلوں جانو انو قبول نہ کر لیں انو تک اے ایماندار کہلائی نہیں سکلے جو فیصلہ عمر نے کیتا ہے آتما ہم انتے میرا فیصلہ دیا ہی تھی کہ اس منافق دی سزا اے ہونی چاہیے اللہ کرے اج بھی کوئی عمر پیدا ہو جائے کہ جڑا اللہ کے اللہ دے رسول دے فیصلے نو تسلیم نہ کرتا کرنا او دا فیصلہ پھر تلوار کیتا جائے او دا فیصلہ پھر بولی نال جائے کیونکہ وہ مسلمان نہیں وہ ایماندار نہیں اصل سے دین نزاق بنا لیا کدی کہیں نہیں یہ کتاب بڑی پرانی کتاب ہے چودہ سو سال پہلے اتری تھی یہ پرسوہ ہو چکی ہے نو باللہ حالات ہور سن, او تقاضے مختلف ایسی اور ایسی بکواس شروع کر لوگ. کیا اللہ پتا نہیں تھی کہ حالات بدلنے میں؟ اللہ سوسائٹی اور اندر تبدیلی ہونی؟ اے قرآن قیامت تک آئے واسطے آیا ہے اور ساری دنیا انسانہ انسان آیا ہے صرف ارب واسطے نہیں کیا آیا, ایک قیامت تک آیا اللہ اپنے ہر معاملے کا فیصلہ اپنی تو ایک, ایک پوچھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہر شہید ہو جائیں اللہ نے قرآن مجید اندر یہی فرمایا ہے انداز اپنے ربز ہاں اپنے اللہ کو پہنچ گیا اللہ نے جو انہوں کا ٹھکانا جو انہوں واسطے آرام دہ جگہ بنائی وہ اتنے موجود ہیں اتھے رہے ہیں اور رزق مل رہا ہے انہوں اللہ ایسا رزق دے رہا ہے جن کی سان سمجھ نہیں آ سکتی نال یہ فرمایا ہے نہیں سک زندگی، ایس زندگی تو بالکل مختلف ہے تقاضے ہوتے ابھی سمجھ نہیں کرتے نمبر دو کوئی اج تک واپس نہیں آیا کہ آ کے میں کوئی واپس نہیں آیا اپنے نو باقی ماندہ مسلمان کہ جیڑا رستہ اختیار کر کے ابھی اللہ کو پہنچے ہیں ہی رستے سے چل کے آنا اے رستہ بڑا اچھا رستہ ہے دوسری بات یہ پوچھیے کہ دیڑے لوگ بہت ہو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن مجید اندر مخاطب کر کے فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ اندر جا چکے نے تسی بھی اپنی بات نہیں سنا سکتے بھی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مطمئن سنا سکتے من بال قبور جڑے قبر کون سنا دے؟ ان اللہ میں جنو سنا دے اللہ سنا سکتے, تے نظام, اس نظام دے تحت ان تک خبر پہنچ دیا رہی نے یعنی جہی خبر اللہ چاہتا ہے مثلا کوئی دعا کرد ہے اپنے کسی فوج شدہ واسطے اللہ او دی خبر پہچان ہے نتیجہ دستا ہے اللہ کوئی نہیں سنا سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ سے اللہ طاقت اور قدرت حاصل ہے اس طرح سے دوست نے ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ٹی وی کاریا دکان اندر رکھی ہو بارے اندر شریعت کا کی حکم ہے کوئی چیز بھی بنیادی طور پہ بری نہیں سوائے انہاں چیزیں دے چیزیں یہاں اللہ نے حرام قرار دے دیتی یعنی وہ بریوں سے ایسوا سے حرام قرار دے دیتی ورنہ کوئی چیز بنیادی طور پر از خود بری نہیں وہاں استعمال برا بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے مثال دے طور پر مال مال نل جنت بھی خریدی جا سکتی ہے تو آدمی جہنم اندر بھی پہنچ سکتا ہے مال کوئی بری چیز نہیں اگر حلال بری یہ نل کمایا ہو مال, ہوئے کہ مال, بری چیز نہیں مال جنت خریدی جا سکتی اللہ نے قرآن اندر فرمایا <الْجَنَّة> مومین طے ہو گیا ہے اپنی جان اور اپنا مال میرے سپرد کر دیا ہے تو میں جنت کی چابیاں انہوں نے دے دی مال بری چیز نہیں اگر وہ استعمال صحیح اس طرح ہی جدید قسم کے جڑی چیزاں سارے سامنے آ رہی ہیں انہوں کا استعمال اگر صحیح کیا جائے مفید کماں اگر کیا جائے لہذا سوال بھی کسی دوست نے کیتا ہے کہ اج اندر کسی شخص نے یہ کیا ہے کہ موسیقی پیغمبر ہے نعوذ باللہ ایک دی بات ہو سکتی ہے کسے نے اے بیان ہونے کہ موسیقی دا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ اللہ تعالی نے میرے ہی اس واسطے کہ میں سارے آلات موسیقی نو جا کے توڑ دیا یہ حدیث ہے مضامیر نو توڑ واسطے اللہ نے میم ہے اور انی نفرت پرہیز کیتا ہے گان بجان تو ایک مدینہ منورہ دی ایک گلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھا ایک صحابی نال ہے آپ دے تو آواز آئی جان بجاؤں آپ جلدی نل اپنے دونوں کن انگلیاں دے کافی دور جاتے صحابی نے نوچیا کہ وہ او آواز ختم ہو گئی ہے انگلیاں کرنا چ رکھ دور چلے گئے پھر پھر جی آواز ختم ہو گئی ہے, پھر انگلیاں کرنا ہے رسول اللہ, اللہ موسیقی سنن والے گان بجان دے رسی لوگوں دے بارے اندر حدیث اندر آدھا ہے کہ ایسے لوگ جہنم اندر پا کے او کن جہ موسیقی راگ رنگ سنتے رہے اور وہ پسند کردے رہے جہنم دی کی سیسہ گرم کر کے کنوں پایا جائے گا سیسا لگے کن بند کر دیتے جان گے سیل کر دیتے جان گے تاکہ وہ ہن کچھ سن نہ سک جہنم دی اگ نل گرم کر کے سیسہ شیسا کے کن ادر پایا جائے گا کہ فرمایا پیغمبر نہ اپنے باپ دا کو دنیا کا کوئی مال سے حاصل کر ہے نہ اپنی اولاد